من هذا الحديث تعجبون کیا تم لوگ اس قرآن کو سن کر تعجب کرتے ہو مشرقین مکہ سے زجر توبیخ کے طور پر کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے تمہاری دوری اور روز قیامت کی تیاری سے تمہاری غفلت کس قدر بڑھ چکی ہے کہ تم قرآن کریم کی تقزیب کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کافروں اور مشرقوں کے لیے اس میں مذکور وعید شدید کو سن کر تم روتے اور ماضی میں تم سے جو گناہ سرزد ہوئے ہیں انہیں یاد کر کے اپنے رب کے سامنے گریوزاری کرتے جیسا کہ وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کریم کے وحی الہی ہونے کا یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صورت الاصرہ آیت ایک سو نو میں ان کے بارے میں فرمایا ہے وَيَخِرُّونَ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا یعنی جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھڈیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خوشو و کو بڑھا دیتا ہے آیت 61 میں سامدون کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گانا کیا ہے یعنی کفار مکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھتے سنتی تو گانے لگتے اور کھیل تماشا کرنے لگتے تھے سدی نے اس کی تفسیر یس کیا ہے یعنی جب وہ لوگ قرآن سنتے تو مارے تکبر کے ان کی گردنیں اکڑ جاتی تھیں حافظ سیوتی نے علی میں لکھا ہے اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت رونا مستحب ہے اور ہنسنا گانا لهو لعب اور غفلت میں مبتلا ہونا مذموم ہے